اعوذ باللہ السلام علیم الشیطان و عجیب من حمزی و علی سے نفسی یا ایوہ الناس و اے لوگو کلو کھاؤ مما اس چیز میں سے جو فی الارضی زمین میں ہے حلالا حلال طیبا پاکیزا و لا تطبعو اور نہ تم پیروی کرو خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی انہو یقین و لکم تمہارے لئے عدو و دشمن ہے مبین وادے انما یقینا وہ یعمرکم حکم دیتا ہے تم کو بسوئی برائی کا و اور بے حیائی کا وہ انتقول اور یہ کہ تم کہو اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جائے لاہون کے لیے اتبعو پیروی کرو ما اس چیز کی انظر اللہ وہ جو نازل کی اللہ تعالی نے قالو کہتے ہیں بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے ما اس چیز کی الفی نہ پایا ہم نے علیہ ہی جس پر آبا آنا اپنے باپ دادا کو آ کیا وا اور لو اگر کانا ہوں آبا ان کے آبا لا لاقل نہ عقل رکھتے ہوں اسی چیز کی ولا اور نہ یہ وہ ہدایت پاتے ہوں برسال اللہ زینہ اور مثال ان لوگوں کی کافروں جنہوں نے کفر کیا کا مسال اللہ زی اس شخص کی طرح ہے یعنی جو پکارتا ہے بیماں ایسی چیز کو لا یس جو نہیں سنتی اللہ دعاء مگر آواز و ندا ان اور پکار سمون بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں ہم اندھے ہیں فاہم پسو لا قلون عقل نہیں رکھتے یا ایو اللہ دینا اے وہ لوگو آمن جو ایمان لائے ہو کھلو کھاؤ من یہ ما ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو رضب ناکم ہم نے دی تم کو بش اور شکر کرو اللہ اللہ کا ان تم اگر ہو کی یاہو صرف اسی کی تعبدون عبادت کرتے انما بے شک صرف اور صرف ہر حر رما حرام کیا ہے علیکم تم پر المیتا کا بردار ودمہ اور خون ولحم لحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت وما اور جو اہل او پکارا جائے غیر اللہ بح وما اہلا بھی اور جو بکارا جائے لی غیر اللہ ہی غیر اللہ کے لیے فمن اس طور پس جو شخص مجبور کر دیا گیا غیر باغن نہ ہو وہ بغاوت کرنے والا والا عادن اور نہ دوبارہ لوٹسنے والا حد سے گزرنے والا فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ یقینا اللہ تعالی غفورن بخشنے والا ہے رحیمن بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ان اللہ دینا یقیناً وہ لوگ یکتمونہ جو چھپاتے ہیں ما اس چیز کو انظر اللہ جو اللہ تعالی نے نازل کی ہے ملکتابی کتاب میں سے وہ یشتارون اور وہ خریدتے ہیں بھی ہی اس کے بدلے تھمن قیمت کلیلً تھوڑی اولا کا وہ لوگ ماں یا قلونہ نہیں بھرتے فی بتون اپنے پیٹوں میں اللہ مگر انارا آگ ولاقلیم و ہم اور اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ اللہ تعالی یوم القیامت قیامت کے دن والا ذکیم اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا والم اور ان کے لیے عذاب الا ہے علیم ان دردناک اولاکلزینہ یہ وہ لوگ ہیں اشترا الدالہ تھا نے خریدا ہے گمراہی کو خدا ہدایت کے بدلے والا اور اذاب کو بال مفرت کے بدلے فما اسبارہ ہوں بس قدر صبر ہے ان کا الناری آگ پر گالی کا یہ بال اللہ, اللہ کی کیونکہ اللہ تعالی نے نظر الکتابہ نازل کیا ہے کتاب کو بالحقی حق کے ساتھ وہ ان الذین اور یقیناً وہ لوگ اختلاف جنہوں نے اختلاف کیا ہے پھر کتابی کتاب میں لفیشی قاقم بعید البتہ دور کی مخالفت میں ہیں لئی سر نہیں ہے نیکی انتولو کہ تم منہ پھیرو فیرو وجو حکم اپنے چہروں کو اکتیبل المشری کی مشرق کی طرف والمغربی اور مغرب کی طرف ولیکن لبرا لیکن نیکی من اس آدمی کی ہے آمنا جو ایمان لائی بلدہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت والے دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتاب پر والنبیین اور نبیوں پر وآت المالہ اور اس نے مال دیا علا حبیہی محبت کے بوجود مال سے محبت کے بوجود زبی القربہ قریبی رشتہ داروں کو ولیطام اور یتیموں کو بل اور مسکینوں کو وابن السبیلی اور مسافر کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو پھر رقابی اور غلاموں کو آزاد کروانے میں و اقام اور اس نے نماز قائم کی و آت اور زکوٰۃ ادا کی بلمف اور وہ پورا کرنے والے ہیں بی دہیم اپنے وعدے کو ادا احاط ہو جب وہ وعدہ کریں وہ اور صبر کرنے والے ہیں فی البای و تنگیوں میں اور تکلیف میں اور لڑائی میں ذرہ لڑائی میں تنگی بس کو بھی کہتے ہیں تکلیف کو بھی تنگ دستی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے وہین الباس اور لڑائی کے وقت الائیک اللہ دینہ یہ وہ لوگ ہیں سادہ جنہوں نے سچ کہا ہے وہ الائیکا اور وہی لوگ حگ المدخ پرہیزگار ہیں یا ایو اللہ دینہ اے وہ لوگو و جو ایمان لائے ہو کوتبہ لکھ دیا گیا ہے فرض کیا گیا ہے علیکم تم پر القصاص و قصاص فی قتل مختولوں کے بارے میں الفرو بالفرری آزاد کے بدلے آزاد بالعدو اور غلام بالعبدی غلام کے بدلے ولعنسا اور عورت بالعنسا عورت کے بدلے فمن الفی یا پس بس جس کو معاف کیا گیا من عقی اپنے بھائی کی طرف سے شعیع ان کچھ بھی فتح با بس پیچھے لگنا ہے بالمعوفی معروف طریقے کے ساتھ وہ ادا انحسان ہیں اور بدلہ دینا ہے آسانی کے ساتھ ذالک کا یہ تخفیف ہے میرے ربی تمہارے رب کی طرف سے و اور رحمت ہے فمن اعتداب اور جس نے زیادتی کی بعد کا اس کے بعد فلاں تو اس کے لیے عذاب عذاب ہے علیم ان دردناک والم تمہارے لیے پھر قساس قساس میں حیات زندگی ہے یا اول الالباب اے عقل مندوں لعلق ان تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ کوتب علیکم فرض کیا گیا ہے تم پر اذا حاضر احدکم الموت جب حاضر هو تم میں سے کسی ایک کو موت ان تار کا اگر اس نے چھوڑا ہے خیرا مال الوصیت تو وصیت یعنی وصیت فرض کی گئی ہے اگر کوئی مال چھوڑ کے فوت ہو رہا ہے وصیت کرنا ہے للوالدین والدین کے لیے والقرابین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروف معروف طریقے کے ساتھ حقا یہ فرض ہے علی دقین پر پر پہلے یہ وسیعت والدین قریبی رشتہ داروں کے لئے ہوتی تھی فرض تھی وسیعت اب بھی فرض ہے لیکن اب وسیعت فرض ہے مگر ان لوگوں کے لئے جو وارث نہیں ہیں سرون ابن ماجعہ کے اندر حدیث آتی امام بخاری نے ترجمہ تلباب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی حق کو اس کا حق دے دیا ہے اب کسی وارث کے لئے وسیعت نہیں جو بارس نہیں بنتے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کے بیٹے زندہ ہیں اور اس کے پوتے بھی ہیں تو اپنے پوتوں کے لیے وسیعت کر سکتا ہے بیٹوں کے لیے نہیں تو وسیعت اب بھی فرض ہے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال کی لیکن ورا کے لیے نہیں غیر بورا کے لیے خمن بدلہ ہوں جس نے اس کو تبدیل کر دیا باد ما سام اس کو سننے کے بعد ما اسمو یقیناً صرف اور صرف اس کا گناہ اللہ دزینہ ان لوگوں پر ہے یہ ہو جو اس کو تبدیل کرتے ہیں ان اللہ یقیناً اللہ تعالی سمیع خوب سننے والا ہے علیم بہت جاننے والا ہے فمن خواب جو شخص ڈر گیا میں موسم صن وصیت کرنے والے سے جانا خن خاطہ غلطی کا او اسمن یا آمدن غلطی کا یعنی وصیت کرنے والا غلطی سے غلط وصیت کر رہا ہے یا جان بوجھ کے غلط وصیت کر رہا ہے اس کو اس بات کا ڈر ہوا تو وصیت کرنے کے بعد فصلاح بینہ ہوں اس نے اصلاح کروا دیا بھی ان کے درمیان یعنی جن کی حق میں وسیعت کی گئی تھی اگر وسیعت کرنے والے نے کوئی ظلم زیادتی کی ہے تو اس کی اصلاح کر دی جائے فلا اسم علیہی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ یقین اللہ تعالی غفور ان بہت بخشنے والا ہے رحیم ان بہت رحم کرنے والا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو قطب علیکم فرض کیا گیا ہے تم پر اسیام روزہ کما کتیبہ جس طرح کے فرض کیا گیا ہے علی اللہ دینہ ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون پر حیزگار بنو ایام معدودات یہ دن ہیں گنے چنے معدود چاند دن ہیں فمن کانا پس جو ہو تم جو شخص ہو من کم تم میں سے مریض مریض او علی سفرین یا سفر پر ہو فعدہ تم پس شمار کرنا ہے من ایام اخر دوسرے دنوں میں یعنی سفر اور بیماری کے بعد وہ روزوں کی گنتی پوری کرے وہ لوگوں پر یوتی جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ فدیع ہے طعام مسکین ایک مسکین کے کھانے کا پہلے شروع اسلام میں رخصتی آدمی صحت مند بھی ہو لیکن اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیہ دے دے جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہے فدیہ دے دے اور روزہ نہ رکھے یہ پہلے رخصت کی بعد میں منسوخ ہو گئی پمن تتو جو خیر بھلائی والا کام کرتا ہے خیر اللہ وہ اس کے لیے بہتر ہے وہ انتصوم خیر اللہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنامون اگر تم نے اگر تم جان لو شاہر رمضان رمدان رمضان کا مہینہ وہ ہے ان ضلع کی ہل جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن ہدن ہدایت ہے لناسی لوگوں کے لیے فبیہ من الہدا اور ہدایت کی یہ سرچشمہ ہے ہدایت کا سرچشمہ یا سراسر ہدایت ہے پھل فرقان اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے واد دلیل ہے پون شاہ کم شاہ پس جو شخص تم میں سے پالے مہینے کو پھل یسم ہو وہ روزہ رکھے اس آیت نے پچھلی آیت کو منسوخ کر دیا پہلے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے درمیان اختیار تھا جو رمضان کا روزہ نہیں رکھنا چاہتا تھا،, فیدیہ دے لیتا تھا اب اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ وہ روزہ ہی رکھے جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا گمن خانہ مرین سفر اور جو آدمی مریض ہو یا سفر پر اخر تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کرے یعنی بیمار اور مسافر وہ بھی روزہ ہی رکھیں گے سفر کے بعد اور بیماری کے بعد اگر کوئی آدمی بیمار ہی رہا اور فوت ہو گیا تو سی بخاری میں اس کے بارے میں حدیث ہے کہ ممات سیاہ اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ ہی رکھیں گے فریہ دینے والا قانون اللہ نے منسوخ کر دیا یریید اللہ بیکم اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے بلا یرید بیک السرا اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتا ولی تک میر کا اور یہ یعنی روزوں کو ہی رکھنے والا قانون اس لیے بنایا ہے لیتک میرو لڑیتا تھا تاکہ تم تعداد کو گنتی کو پورا کرو وہ لیتک اب اللہ اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی تقبیر بیان کرو علامہ ہدا اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی وہ اللہ اللہ تم اور تاکہ تم شکر کرو و ازا اور جب سعلیٰ کا سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فنی پس بیشک میں قریب ہوں بہت زیادہ نزدیک ہوں اجیبوں میں قبول کرتا ہوں دعوت دع... پکارنے والے کی پکار کو دعا کرنے والے کی دعا کو دعانی جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے یا جب وہ مجھ کو پکارتا ہے فلی تجیبی پس وہ میری بات مانیں منو بھی اور مجھ پر ایمان لائیں لال یشدوم تاکہ وہ نیک ہو جائیں ہدایت پا جائیں وہ حلال ہوں کیا گیا ہے تمہارے لئے لیلت الصیامی رمضان کی روزے کی راتوں میں الرفسو لوٹنا اعلان رکھنا ال النساء ایک تمہاری عورتوں کی طرف یا الرفسو صحبت کرنا ال النساء اپنی بیویوں سے ہنہ وہ لباس لكم لباس ہے تمہارے لیے انتم اور تم اورتم لباسهن لباس ہو ان کے لیے علم الله اللہ تعالی نے جان لیا ہے کہ انکم बेशक तुम كنتم تھے تم تختانون خائنات کرتے انفس اکم اپنی نفسوں سے فتاب علیکم پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی ہے وعفا عنکم اور تم سے دربزر کیا فالآنا پس اب باشرو ہنا تم ان سے مباشرت کرو وبتغو اور تلاش کرو ما وہ چیز کاتب اللہ لکم جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لئے وقلو اور کھاؤ وشربو اور پیو حتی یتبینہ حتی کہ واضح ہو جائے لکم تمہارے لئے الخیط الابیدو سفید دھاگا من الخیط الاسودی سیاہ دھاگے سے من الفجری فجر کا یعنی کہ اس فجر کی سفیدی رات کی سیاہی سے واضح ہو جائے یعنی صبح صادق جب تک تلو نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو سما پھر عطم سیامہ پورا کرو روزے کو ارل لے رات تک ولا تو باش اور نہ تم ان سے مباشرت کرو وانتم تم اس حال میں کہ تم آ کے پونا رکے ہوئے ہو یا اے بیٹھنے والے ہو پھر مساجدی مساجد میں تلکا یہ حدود اللہ, اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربو ہاتھ ان کے قریب نہ جاؤ کدال اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں اپنی نشانیاں لی بادل کے ساتھ اور نہ تم ان کو لے کے جاؤ حکامی حاکموں کی ط تاکہ تم کھالو فریقن ایک حصہ من ناسی لوگوں کے مالوں میں سے بالسمی گناہ کے ساتھ حالانہ کے تم جانتے ہو یس النا کو آپ سے سوال کرتے ہیں ان اہل ہلال کے بارے میں پہلی تاریخ کے چاند کے بارے میں یا اہل نئے چاند کے بارے میں کل کہہ دیجیے یا وہ مواقیتو تو لن ناسی لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے ولاحجی اور حج کے لیے ولی سربر اور نہیں نیکی کے کا تم آؤ البتا گھروں کو منظور یا ان کے پیچھے سے پچھلی طرف سے ولیکن اور لیکن البیرلہ نیکی اس بات میں ہے من جو آدمی اتقا جو بچا و ات یہ جس نے تخوا اختیار کیا وحت البتا اور تم آؤ آو گھروں میں من ہا ان کے دروازوں سے اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تمحن فلاح پا جاؤ اور قاتل کرو جہاد کروی اللہ اللہ کے راستے میں اللہ دینا ان لوگوں کے خلاف یو قاتل جو تم سے لڑتے ہیں ولا تدو اور تم زیادتی نہ کرو ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ لا يحب نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو وقت العم اور ان کو قتل کروکر تُمُوهُمْ جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ واخرجوہم اور ان کو نکالو بیت خرجوکم جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے فل فتنا تو اور فتنا اشد زیادہ سخت ہے من القتلی قتل سے ولا تقاتلوہم اور نہ تم ان سے لڑو اندل مسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس حتا یقاتلوکم فیہ حتا کہ وہ تم سے لڑیں اس کے اندر فان فا قاتلوکم اگر وہ تم سے لڑتے ہیں فقتلوہم تم کو قتل کرو قذالک اسی طرح جزاء الکافرین بدلہ ہے کافروں کا فان فا انتحوا پس اگر وہ رک جائیں فان اللہ باء اجائیں فان اللہ پس اللہ تعالیٰ بعض آ جائیں اگر وہ رک جائیں فعین اللہ پس اللہ تعالیٰ کا بخشنے والا ہے رحیم الرحم کرنے والا ہے وہ قاتل اور ان سے قطال کرو تعالیٰ تقونت کو رہے وہ یقونت دین و بھوجۂ دین اللہ اللہ کے لیے فعین التح پسر وہ بعض آجائیں جائیں فلاں پس نہیں ہے زیادتی اللہ مگر الظالمین ظالموں پر الشہر الحرام و حرمت والے مہینے بشہ الحرام حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں والماتوں اور جو حرومات ہیں قصاص ایک دوسرے کا بدلہ ہے فمن اعتدا بس جس نے زیادتی کی الکم تم پر فعقدو بس زیادتی کرو علیہ اس پر بمثلی متھلی اسی طرح کی جو اعتدا علیہ اس نے زیادتی کی ہے تم پر وطق اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو رکھو ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ معلم الدقین پر کے ساتھ ہے وہ انفکو اور خرچ کرو فیصبی اللہ, اللہ کے راستے میں اور نہ کو کا کی طرف اور کرو ان اللہ اللہ تعالی رکھتا ہے الموں نیکی کرنے والوں سے اور تم پورا کرو الحجہ حج کو اپنے سروں کو حطیٰ یا بلو الحدی حتیہ کے پہنچ جائے قربانی میں ہیلہ ہو اپنی جگہ کو فمن کانا پس جو ہو جو آدمی تم میں سے مریض بیمار او یا بھی ہو اس کو اذن تکلیف میں اس کے سر میں ففیدیتن پس شدیہ دینا ہے من صیام روزے کا او صدقۃ یا صدقے سے او نسک یا قربانی سے فاذا فا تم پس جب تم عمل میں آجاؤ آ فمن کا من جو فائدہ اٹھاتا ہے بالعمرہ کی عمرے کا ال الحج حج سے فمسدی سرا پس جو میسر آئے من ال هدیہ قربانی فمن لم یجد پس جو نہیں پاتا فصيام ثلاثہ ایام پس روزہ رکھے تین دن فل الحجی حج میں و سبعۃ اور 7 دن ادارہ جاکم جب تم واپس لوٹو تلقا عشرہ اشارہات کاملہ یہ دس ہو گئے ہیں مکمل ذالکہ یہ لمن اس آدمی کے لئے ہے لم یقن نہ ہوں اہلہو جس کا اہل عیال حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس وردقوا اللہ اور اللہ تعالی سے ڈرو وعلموا اور جان رکھو ان اللہ یقینا اللہ تعالی شدید العقاب عذاب کی سختی والا ہے الحج حج اشہر معلومات معلوم مہینے ہے۔ یہ حج کے معلوم مہینے شوال ذکادہ اور ذوالحجہ ہے فمن فلادہ فی ہند الحجہ پس جو آدمی ان کے اندر حج فرض کر لے فلا رافا تھا تو نہ وہ کوئی شہوانی فیل کرے ولا خسوکا اور نہ ہی فصق والا کام کرے ولا جدالا اور نہ جھگڑا کرے فی الحجی جی حج کے ایام میں فما تفعم الخیر اور جو تم کرتے ہو نیکی والا کام یا الله اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے وہ تجبہ دو اور زیادہ راہ بناؤ فن خیر زاد تک واپس یقیناً بہترین زیادہ تقویٰ تقویٰ ہے ہے فضل اور ڈرو یا پر ذکر کرو کما طرح کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے وہ ان کن اور بے شک اگر تم من قبل ہی اس سے پہلی لمین اقبالین البتہ کمراہوں میں سے تھے سما پھر افیز و لوٹو منحیث اس جگہ سے جہاں سے افاد اناسو لوٹتے ہیں لوگ وسطر اللہ اور اللہ تعالی سے بخشش طلب کرو ان اللہ یقیناً اللہ تعالی اعلی غفور بخشنے والا ہے رحیم و رحم کرنے والا ہے فیدہ پسچ قدئی تم تم پورا کرو مناسکہ اپنے حج کے ارکان کو پسکر اللہ پس اللہ کا ذکر کرو کدکری کم آبا اکم اپنے آبا کا ذکر کرنے کی طرح او اشد ادکرا یو سے بھی زیادہ ذکر کرو فمن صرف اس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں میقول جو کہتے ہیں ربا نا ہمارے رب آتی نہ دے دے ہم کو پھر دنیا دنیا میں ہی پامالا ہو اور نہیں ہے اس کے لیے فی الخرت ہی آخرت میں ملخلاق کوئی حصہ فمین ہم اور ان میں سے میقول جو کہتے ہیں ربا نا ہمارے رب آتی نہ دے ہم کو پھر دنیا دنیا میں بھی حسن تن اچھائی اور فی اور آخرت میں بھی حسن تن اچھائی وکینہ اور بچا لے ہم کو عذاب نار آگ کے عذاب سے اولائی کا یہ وہ لوگ ہے لہ ان کے لیے نصیب انہیں حصہ ہے مما اس چیز میں سے کاسب ہو جو انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ تعالیٰ الحساب حساب کی جلدی والا ہے بزور اللہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو فی ایام ایامداد جنہیں چنے دنوں میں فمن پمنتا جس نے جلدی کی تھی یومنی دو دنوں کے اندر فلاں اسم علیہ ہی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے من تخرا اور جس نے تاخیر کی فلاں اسم علیہ ہی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے علی من یہ اس آدمی کے لیے ہی تاقعات جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا و تق اور اللہ سے ڈر جاؤ وہ علم اور جان رکھو انکم بے شک تم ارے ہی تو شارون اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے ومین اناسی اور لوگوں میں سے من کچھ ایسے ہیں جو عجیبوں کا پسند آتی ہے آپ کو قولو اس کی بات پھر حیات دنیا دنیاوی دنیا, دنیا والی زندگی میں وہی شہید اللہ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اعلیٰ اس بات پر معافی قلبی ہی جو اس کے دل میں ہے وہ الد الخصام اور وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے و ادا طلّ اور وہ پھرتا ہے سعاق کوشش کرتا ہے پھر عرضی زمین میں لی دفیحا تاکہ وہ اس میں فساد کرے ویلی کا اور ہلاک کرے الحر کا کھیتی کو و نسل اور نسل کو و اللہ اور اللہ تعالیٰ لاءب الفساد نہیں پسند کرتا فساد کو و ادا کیرلہ اور جب کہا جائے اس کے لیے اطاق اللہ اللہ تعالی سے درجہ عقادت ہو پکڑ لیتی ہے اس کو العزت و عزت بالاسمی گناہ یا مجبور کرتی ہے اس کو اس کی عزت گناہ کر فسپس کافی ہے اس کو جہنم و جہنم والا بسلم حاضر البتہ وہ بہت برا ٹکانا ہے ومینناسی اور لوگوں میں سے من کچھ ایسے ہیں یشری جو بیچ دیتے ہیں نفسہ اپنی جان کو ابتدا امردات اللہ اللہ کی رضا مندی چاہنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے واللہ اور اللہ تعالی اعلیٰ رعوفن بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں پر یا ایو اللہ دینا اے وہ لوگ و لوگو امن جو ایمان لائے ہو ادقلو داخل ہو جاؤ پھر سلمی اسلام میں کا خطاً سارے کے سارے ولاب رو اور نہ تم پیروی برو خطوط شیطان شیطان کے قدموں کی ان نہ ہو وہ لقم تمہارے لیے ادب دشمن ہے مبین ال واد فن ضلع تم بس اگر تم پھسل جاؤ ماں اس کے بعد کے جات کم آئی تمہارے پاس البیہ نہ واد دلیلیں فعلام تو جان رکھو ان اللہ کے یقیناً اللہ تعالی عزیز الغالب ہے حکیم الحکمت والا ہے حلجن درونہ وہ نہیں انتظار کرتے اللہ مگر ان اس بات کا کہ یا یاد یہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ فی زلال من زلالغمامی بادلوں کے سائے میں وشتے اور, اور فیصلہ کر دیا جائے اللہ کی طرف ترجع الامور لٹائے جائیں گے معاملات سے بدل اور جو شخص تبدیل کرتا ہے نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو من ما جات ہو اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آ جائے بس یقینا اللہ تعالیٰ شرید الفاق آداب کی سختی والا ہے پکڑتی انجام کی سکتی والا ہے زینہ للہ دینہ مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لئے کافر جنہوں نے کفر کیا الحیات دنیا دنیا بھی زندگی ویس خرونہ اور وہ مزاق کرتے ہیں مین اللہ دینہ لوگوں سے امن جو ایمان لائے وَ اللہ دینا اور وہ لوگ اتقاء جنہوں نے تقوا اختیار کیا تھوکاؤ ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامت قیامت کے دن و اللہ تعالیٰ یس کو رزق دیتا ہے میں لوگ ایک ہی امت فباک اللہ پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبشرین خوشخبری دینے والے و منظرین اور لہرانے والے بنا کر وہ انزلہ اور نازل کی معام ان کے ساتھ اور کتابہ کتاب بالحقی حق کے ساتھ لم تاکہ وہ فیصلہ کرے بین الناسی لوگوں کے درمیان فیما اس چیز کے بارے میں اختلاقو فی ہی جس کے بارے میں انہوں نے اختلاق کیا ہے فمختلقہ فی ہی اور انہوں نے اختلاق نہیں کیا اور نہیں اختلاق کیا اس میں اللہ دینا مگر ان لوگوں نے اوتوہو جو دیئے گئے یہ من بعدی ما اس کے بعد کہ جاتھم البیناتو ان کے پاس واضح دلائل آگا ہے بغیم بینہم اپس میں سرکشی کرتے ہوئے فہد اللہ الدینہ پر ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو امن و جو ایمان لائے لما اور چیز کے بارے میں اختلاف کی ہی جس میں انہوں نے اختلاف کیا بن الحق حق سے وہ ہی اپنے حکم کے ساتھ اللہ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دی ہدایت دیتا ہے میں یہ شا ج جس کو چاہتا ہے الہ سراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ام حسب تم کیا تم نے یہ سمجھا ہے انتدخل الجنہ تاکہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں ولما حالان کے نہیں آئی تم پر مکر اللہدینہ ان لوگوں جیسی کوئی مصیبت خلو جو گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے مسکم چھوا ان کو الباسا تنگیوں نے بدر راؤ اور تکلیفوں نے وزلزیلو اور وہ ہلا دیے گئے حتی الرسول رسول کے کہ کہا رسول نے ودینہ اور ان لوگوں نے آمان جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے متا نصر اللہ کب ہوگی اللہ کی مدد اللہ خبردار ان نصر اللہ یقینا اللہ کی مدد قریب قریب, قریب ہے جیس الا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مادہ الفکون کہ وہ کیا خرچ کریں پل کہہ دیجیے ماں انفقت ملقرین تم جو بھی خرچ کرو بھلائی اور نیکی کے ساتھ فلیل والدینی پس والدین کے لیے ولقرابین اور قریبی رشتے داروں کے لیے ولیطام اور یتیموں کے لیے ولمساکینی اور مسکینوں کے لیے ولی سبیری اور مسافروں کے لیے اما من تقرین اور جو بھی تم خیر والا کام کرو فی اللہ یقین لا تعالیٰ بھی اس کو علیم الخوب جاننے والا ہے خوطی وال ملکی تالو تم پر جہاد کتال فرض کر دیا گیا ہے وہ وہ حال حالانکہ وہ تم کو ناپسند ہے وہ آسا اور ہو سکتا ہے ان تک رہو کہ تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو وہ وَخيرٌ لَكُمْ لیے بہتر تم نہیں جانتے <تصفح> وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں ان میں کتال کرنے کے بارے میں کل کہ جی الفی کبیر ان ان میں لڑنا بہت بڑا ہے عن اللہ, اور اللہ کے راستے سے روکنا بھی اور اس کا کفر کرنا بالمسد الحرامی اور مسجد حرام سے روکنا و اخراج اہل ہی من اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اکبر عمد اللہ اللہ کے یہاں زیادہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے فرفتنا تر فتنا اکبر و بالقتلی قتل سے زیادہ بڑا ہے ولا اور وہ ہمیشہ رہیں گے تم سے قطال کرتے رہیں گے ان تم کو لوٹا دیں گے تمہارے دین سے انتطاع اگر ان، انہوں نے طاقت رکھی وبی اور جو شخص پھر گیا ان تم میں سے اندین ہی اپنے دین سے فیمت وہ مر گیا وہ کافر ان اس ہار میں کو وہ کافر تھا فا اولا کے پس یہ وہ لوگ ہیں ہر وکت اعمال ہوں جن کے اعمال حرت ہو گئے ضائع ہو گئے دنیا دنیا میں بالآخرتی اور آخرت میں ولائقہ اور وہ لوگ اصحاب الناری آگ والے ہیں ام فی حا خاردون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان اللہدینہ یقیناً وہ لوگ آمن جو ایمان لائے ولادینہ اور وہ لوگ حاضر ہو جنہوں نے ہجرت کی وجاہت اور جہاد کیا پی کی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اولاقہ یہ وہ لوگ ہیں یرجون رحمت اللہ جو اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا بہت زیادہ اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یس النا قابل یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور کے بارے میں قل کہہ دیجئے جی فیہما اسبٌ کبیر اس میں بہت بڑا گناہ ہے و منافع للناس اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے و اسبہم اور ان دونوں کا گناہ اکبر و زیادہ بڑا ہے من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے و یسالوننا ق اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ما تاینفقون کہ وہ کیا خرچ کریں قل کہہ دیجیے الافوا بچا ہوا كذلك اسی طرح یبین اللہ لكم اللہ تعالی بیان کرتا ہے تمہارے لیے الایات نشانیان لعلکم ت تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا و دنیا میں اور اخرت میں <تصفيق> <تصفيق> ویس ال کا اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے التام یتیموں کے بارے میں کل کہہ دیجئے جی، اصلاح الہم ان کی اصلاح خیرون بہتر ہے وہ ان تو اور اگر تم ان کو ملالو اپنے ساتھ بان تو وہ تمہارے بھائی ہیں واللہ اللہ اور اللہ تعالیٰ یا الم الموف جانتا ہے فساد کرنے والوں کو بالمس نے یا اصلاح کرنے والوں میں سے نہم نکا کر عورتوں سے ایمان لے آئے لمبی خیر مشرقہ دن بہتر ہے مشرقہ آزاد عورت سے مگرچہ وہ تم کو پسند ہو بلا تن کی نا اور نہ تم نکاح میں دو اپنی عورتیں مشرقہ مردوں کو مشرک مردوں کو وہ تم کو پسند ہی ہو الاد لوگ بلاتے ہیں آپ کی طرف اللہ اور بلاتا ہے بل جنت اور مغفرت کی طرف اتنی ہی اپنے حکم سے وہ آیات ہی اور اپنی نشانی بیان کرتا ہے اللہ میں قانون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں جی اتنا کافی ہے انشاءاللہ اللہ باقی